السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على املا النبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب ظدنی علماء رب ضدنی علماء رب ضدنی علم و, و, و بسم اللہ الرحمن الرحیم انَََ الدینہ بےشک وہ لوگ جنہوں نے کفارو کفر کیا و ماتو اور مر گئے وہ اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہی تھے الاءقا تو یہی وہ لوگ ہیں علیہم ان پر لعنتُ اللہ اللہ کی لعانت ہے ولملاکتی اور فرشتوں کی ون ناس اجمعین اور تمام لوگوں کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے ایسے لوگوں پہ ہر چیز لانت کرتی ہے کفر یہ ایمان کے مقابل بولا جاتا ہے ایمان کا معنی ہے ماننا قبول کرنا تسلیم کر لینا اور اس کے برعکس کفر کہتے ہیں نا ماننا رد کر دینا انکار کرنا کفر کی قرآن پاک کی روح سے کئی صورتیں ہیں سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان سیرے سے ہی اللہ کو نہ مانے اللہ کے وجود کا انکاری ہو اللہ کو اپنا اور ساری کائنات کا خالق مالک نہ تسلیم کرے دوسری کفر کی صورت انسان اللہ کو تو مانے لیکن اس کے احکام اور اس کی ہدایت کو واحد مبائے علم اور قانون تسلیم نہ کرے تیسری کفر کی صورت یہ ہے کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ اسے اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہیے مگر اللہ اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے جن فرشتوں اور پیغمبروں کو واسطہ بناتے ہیں انہیں تسلیم نہ کریں چوتھی کفر کی صورت یہ ہے کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے کسی پیغمبر کو مانے کسی کو نہ مانے پانچویں کفر کی صورت یہ ہے کہ پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے جو عقائد اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں ان کو یا ان میں سے بعض کو نہ مانے چھٹی کفر کی صورت یہ ہے کہ نظریے کے طور پر ان سب کو مانیں مگر عملاً احکام احکام الہی کی جان بوجھ کر نافرمانی فرمانی کرے اور نافرمانی پر اصرار کرتا رہے یہ سب طرز اور فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک قرآن پاک کی رو سے کفریہ ہے قرآن پاک نے ان پر لفظ کفر بولا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے ایسے لوگوں پہ اللہ کی بھی لانت ہوتی ہے فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی یہیں پر بس نہیں بلکہ خالدین فیحہ وہ ہمیشہ رہیں گے فیحٰ اس لانت میں ہمیشہ ان پر لانت برستی رہے گی لا خفف نہ ہلکا کیا جائے گا انہم ان سے عذاب ولاہم اور نہ وہ یونظرون مہلت دیے جائیں گے قیامت والدین ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی وہ اور تمہارا معبود تمہارا الہ تمہارا حاجت روا تمہارا مشکل کشا اولاد دینے والا بگڑی بنانے والا ایک ہے یہ کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہے لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہوا مگر وہی الرحمن جو بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے عموماً ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ اب دیکھیں معبود عربی کا لفظ ہے تو ہم لوگ تو اردو جانتے ہیں اس لیے ہم ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ معبود کسے کہتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کیا گیا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائل عبادت پھر عربی میں لا الہ الا اللہ نہیں کوئی اللہ پھر عربی میں ال آ گیا اللہ دراصل معبود مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا اولاد عطا کرنے والا زمین و آسمان کا نظام چلانے والا ساری کائنات کا خالق مالک اس پر لفظ الہ بولا جاتا ہے کہ نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی معبود نہیں کوئی سجدے کے لائق نہیں کوئی عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے اولاد دینے والا کوئی بھی نہیں ہے مشکلیں آسان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے حاجتیں پورے کرنے والا الا اللہ،, اللہ مگر وہی جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے صدق اللہ عظیم